<تصف> أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس في الذي بكر مبارك هم ذل العالم اتنا اولوالا دئی کن بے شک پہلا گھر روز عالم تھی جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا للہ بھی یقیناً ہو ہے جو دیبکا کا مکہ میں ہے مباحثہ بڑی برکت والا اور ہدایت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 تو یہ ملت ابراہیمی کے مصبے کہتے مان گئے ابراہیم علیہ السلام کی جائے ہجرت شام اور شامی انبیاء سارے کے سارے ان کا قبلہ بیت المقدس تو ملت ابراہیمی تو بید المقدس کو قبلہ بنانا ہے یہ مسلمان کا گا کلو کو اپنا قبلہ بنائے ہوئے ہیں یہ ملت ابراہیمی کے مقتبے اور اس کے پیروکار کیسے باقیے. یہ ان کا صوبہ تھا اللہ سبحانہ ہوا تو نے یہاں اس صوبے کا جواب دیا اور فرمایا ان والا نئی دن وہ دیا بکا تھا سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بطور قبلہ مقرر کیا گیا ہے وہ وہ گھر ہے جو بکا یعنی مکہ کوئی مقررہ مانے ہے مبارکمبہ بزل عالمین یہ بابست ہے اور جہانوں کے لیے ادارے ہے فی آیات موبائل نام اس میں کئی طرح کی نشانیاں ہیں مقام کی براہین بمن داخلہ کا نہ آنے اور جو کوئی بھی اس میں داخل ہوا وہ امن بالا ہو گیا یعنی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ابراہیم علیہ السلط السلام اس گھر کے پانی ہے کیونکہ اس میں وہ پتھر ہے جس میں ابراہیم علیہ سلاطلام کھڑے ہو کر اسے تعمیر کرتے رہے جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے تو لہٰذا یہی ابراہیمی سلحا ہے کیونکہ بیت المحبت تو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 یعنی اس کی حرمت تعظیم عظیم ادب و تو جو شہریت سے فلا آ رہا ہے تو یہ سارے ضلع ہیں اس بات کے کہ, کہ رس اللہ وہ ابراہیمی قبلہ ہے وہ علاماتی ابھی مانی طباعی طبیلہ و اللہ اور اللہ کے لیے ہے النافی لوگوں پر ہچ جل رہی اللہ کا حج کرنا منی پاپا ارحی صبیلہ جو اس کی طرف راستے کی طاقت رکھے تو منقاف جس نے فکر کیا فرن العالمی تو یقین اللہ تعالی سارے جہانوں سے بے نیاز ہے بہت بے پرواہ ہے اس عائز میں لفظ الحمر تعالیٰ نے ولی اللہ علامہ کی عبد البئی کی منیست آئل ہی طویلہ لوگوں پر فرض ہے اللہ کی خاطر بیت اللہ کا قصد کرنا ہر اس بندے پر جو اس کی طرف راستے کی طاقت رکھے یہ کرنا کہ اللہ تعالی نے حج و عمرے کی تربیت کا اعلان دیا اور عبادات میں سے یہ حج واحد وہ عبادت ہے کہ جس کی فرضیت سے پہلے اللہ نے خلوص کا ذکر کیا ہے وہ اللہ کی خاطر ہے الناخ لوگوں پر فرض ہچ جھس گئی اللہ کا قسم بیر اللہ کا حج منی اس, اس پر جو اس کے ساتھ راستے کی طاقت ہے اخلاق کو اللہ کو چاہتا ہوا سر نے مقدم کیا ہے کہ حج بیت اللہ کا مقصد اخلاص ہونا چاہیے حلوث للہیت نیت صاحب کو حاجی صاحب کہلوانے کے لیے بیت اللہ کا حج نہیں اللہ کی عبادت سمجھ کے بیت اللہ کا حج عبادتیں نیم پلیٹ لکھوانے کے لیے نہیں ہوتی اللہ کو حالی کرنے کے لیے ہوتی تو اس میں اخلاص مقدم اللہ کی خاطر ہوگا تو اللہ کی بارداہ بار میں قابل قبور ہے اللہ کی خاطر نہیں تو اللہ کی بارگاہ بار میں قابل قبور نہیں اور ریا کا کو کوئی بھی عمل اللہ سبحانہ فائر ہوگا کی بارگاہ بار میں قبول نہیں ہوتا رضوام اللہ کے علمی بجنا ہی نیکی کا کام کیا کرتے اور پھر ریا ساری سے ڈرتے کہ کہیں ہمارا یہ کام ریا میں شبار نہ ہو جائے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 کوئی اپنے نام کے ساتھ شامل کر لو مثال کے طور پہ سپنا کرنا عبادت ہے حکم دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض ہے زندگی میں ایک بار کوئی دوبارہ سپنا کرنا بھی چاہے تو نہیں ہو سکتا تو پھر نام کے ساتھ لکھنا چاہیے ہاجی فضر کریں المکت پتہ چلے حاج بھی کیا ہوا ہے سپنا بھی کیا ہوا ہے عبادات اس کام کر لیے ہے نہیں وہ اللہ کے لیے ہے وللہ اللہ کے لیے ہے النناب لوگوں پر فرض فل گئی فیس اللہ کا حج یہ فیص اللہ کا حج کرنا حج عمرہ بھی حج ہے اور حج بھی حج ہے عمرے کو حکی اکبر اور حج کو حکی اکبر کہا جاتا ہے عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب یوم ہرافات جمعے کے دن آئے تو وہ ایسے اکبر ہوتا ہے ایسی بات نہیں ہے حج کو حج اکبر کہا جاتا ہے اور عمرے کو حج اکبر کہا جاتا ہے دونوں حج ہج الدئی بیت اللہ کا قتل کرنا جس کے پاس عمرہ کرنے کی استطاعت ہے وہ عمرہ کرے اور جس کے پاس حج کرنے کی استطاعت ہے اس پر حج پڑ ہے حج کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرد ایک نام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے تو تویز الرسالت کی گواہی دینا نماز فائد کرنا رمضان کے روزے رکھنا زکات ادا کرنا اور بیت اللہ کا حج کرنا اگر اس اختلاف ہے تو یہ جو اسلام کے پانچ بنیادی رسام ہیں نا ان میں سے کوئی ایک رکن بھی اگر بندہ چھوڑ دے تو اسلام کی بنیاد بہ جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے اسلام کے پانچ بنیادی رکن ہیں تو حید الرالت کی گواہی نماز کا قیام زکات کی ادائیگی رمضان کے عہدے رکھنا جیس اللہ کا عرق کرنا ان میں سے ایک رکن بھی بندہ اگر چھوڑ دے تو اسلام ختم ہو جاتا باقی بھی فرائض ہیں اللہ نے بڑے کام قرض کیے ہیں انسانوں کا مسلمانوں کا لیکن باقی فرائض اور ان بنیادی فرائض میں یہ فرق ہے کہ باقی فرائض اگر بندہ چھوڑ دے تو کافر نہیں ہوتا اسلام نہیں رہتا ہے لیکن یہ بنیادی افغان چھوڑ دے تو آدمی کافر ہو جاتا ہے اللہ تلا فرماتے ہیں وہ من کا آ رہا اور اس نے کفر کیا فَإنَّ اللَّهَ تو انط اللہ ودین تو یقیناً اللہ تعالیٰ جہانوں سے بے نیا ہے بے پرواہ تو اقتصاد کے باوجود حج نہ کرنا حج کو ترق کر دینا یہ کفر ہے اللہ سبحانہ ہوا تو عالم نے بھی بن کا طور صاحب اللہ عبانی سلما کے استطاعت من استطاع ہی سبیلا اشتہ اشتہ سے سراق ازاد و پا سفر سچ اور سواری یہ استطاعت ہے اس کے پاس زیادہ راہ ہو اور سواری افانے جانے کا خرچہ بھی ہو اور وہاں پر قیام کا رہنے کا کھانے پینے کا خبر بھی اس کے پاس موجود ہو تو اس کے پاس اختلاح ہے اور اختساب کے بعد بندے پر حج سرد ہو جاتا ہے اس پر کرنا لازم اور ضروری ہے اسی طرح اختساب سے مراد جسمانی اختاہٹ بھی ہے کہ بندے کا جسم بھی قابل ہو کہ حج کر سکے صحت اس کو اجازت نہیں دیتی اس کا جسم حج کے قابل نہیں ہے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 نبی تریف صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پوچھا یہ شکرما ہے کیا کیا ہے میرا بھائی ہے کیا کریبی ہے آپ نے فرمایا کیا تو نے اپنی طرف سے حج کیا ہے کیا کہ نہیں آپ نے فرمایا عن انک پہلے اپنی طرف سے حج کر اس کے بعد شگرما کی طرف سے حج کرنا تو حج بدل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 سواری پر نہیں بیٹھ سکتے تو کیا میں ان کی طرف سے حج کروں آپ نے سنبھالا ہاں اس کی طرف سے حج کر یہ حجت البا کی بات ہے کئی بماری کی بات ہے اسی طرح جو آدمی سردی اختصاط ہے اس پر حج فرض ہے لیکن مصروفیات کی وجہ سے اور کسی شرح ادر کی بھی پر حج اس کا رہ جاتا ہے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 پھر جو مال باقی بچے قرضے ادا کر کے اس میں سے ایک تہائی مال سے اس کی وصیتیں پوری کی جاتی ہے اگر اس نے وصیتیں کی تو وصیتیں پوری کرنے کے بعد باقی مال جتنا بچتا ہے وہ اس کے برا میں کتاب و سنت کے مطابق تقسیم کیا جاتا ہے تو فرض کی ادائیگی میں حج بھی شامل ہے اگر وہ قائدی افتتاح تھا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 ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تخب اللہ اللہ کبھی ادائیگی کرو فہب احب الخب اللہ ادائیگی کا زیادہ اقدار ہے اس کا تم اپنا فرض باقی ادا کرتے ہو اللہ کا فرض ہے اسے بھی ادا کرو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے نے پوچھا والد حج عمرہ میں کیا کرتا کیا میں کروں پر میں حج ان ادی کا وقت کا وک اپنی بات کی طرف سے حج بھی کر اور ہنرہ بھی کر حج کرنے کا بھی حکم دیا ہنراہ کرنے کا بھی حکم دیا تو جس پر عمرہ فرض ہے اپنی زندگی میں نہیں کر سکا اس کی طرف سے کمرہ دیا جائے گا جس کے اوپر حج کر زندگی میں نہیں کر سکتا اس کی طرف سے حج کیا جائے گا زندہ آدمی جس کے پاس مالی افتتاح ہے لیکن بدلی افتتاح نہیں ہے تو اس کی طرف سے حج یا عمرہ جو اس کی افتتاح ہے وہ اس کی طرف سے ادا کیا جائے اور جو پسا کرتا ہے پھنسا پیتا ہے مالی افتتاح نہیں ہے بدلی افتتاح نہیں ہے اس کی طرف سے حج یا عمرہ نہیں کیا جائے وہ خود جائے حج کرنے. خود جائے عمرہ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 منصافورہ اس پہ یہ بندہ بھی شامل ہے افتتاح ہے مالی بھی بدنی بھی لیکن خود نہیں جاتا منصافورہ جو فکر کرے کرم اللہ علیہ نایا نہیں تو یقین اللہ تعالی جہانوں سے بے نیاز ہے بے پروار ہے حد کثیر نے وہ اسماعیتی اب وقت اسماحیتی کے صنعت سے امیروں میں ہی اگر امن القفا والی اللہ تعالیٰ کا اور نقر کیا ہے صحیح صنع کے ساتھ کہتے ہیں کہ جو شخص حج کی استطاف رکھتا ہے اور اس کے باوجود حج نہیں کرتا تو اس کے لیے برابر ہے چاہے یہ ہودی بن کے مرے یا عیسائی بن کے بھرے کرما پڑتا ہے مسلمان ہے کام باقی ادا کرتا ہے استطاف ہے حج نہیں کرتا وہ چاہے یہودی ہو کے مرے چاہے عیسائی ہو کے مرے اس کے لیے برابر ہے پل یا اہل الکابی نیمت اللہ شہید الحروم کہ آیات کا فکر کیوں کرتے ہو اور اللہ ان کاموں پر ہے جو تم کرتے ہو پُل کہ اہل الکتابی اہل کتابی تم اللہ کے راستے سے اسے کیوں روکتے ہو من آ مانا جو ایمان لایا تب گم آگے اس میں کجی تلاش کرتے ہوئے وہ ان تم اور تم گواہ ہو جو اللہ غفل ہن ماحول اور جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غقل نہیں ہے پہلے اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے شبوہات کی تربیت کی ان کے شکوق و شبہات کی تربیت کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ اہل شبوہات کو اہل کتاب کو ڈانس پلا رہے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 تو یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے یہ کرتوت خوب معلوم ہیں اور تمہیں اس کی سزا مل کے رہے گی یا ایو اللہ دینا آ منو مین تو فریق اللہ دینا اوت القتاب یدو کم بٹ ایمان جی تم اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اگر تم ان لوگوں میں سے ایک گروہ کی اجازت کرو گے جن کو کتاب دی گئی یدو تم بڈ ایمان جی تم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 حالانکہ تم پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو پھر اور اس میں اس اللہ کا رسول تمہارے تم اندر تم اللہ کا رسول موجود ہے تو میں یا اور جو اللہ کو مضبوطی سے نام لے یعنی اللہ کے دین کو تو بدبوج یا مستفین تو وہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیا گیا تو اللہ سبحانہ خیال ہوا نے یہاں پہلے اہل کتاب کے شبوہات کا پہلے شبوہات کے شبوہات کا اضالہ کیا پھر اس کے بعد اہل کتاب کو ڈانٹا کہ اپنے ان کا ٹوبوں سے بات آ جاؤ اور پھر اب مسلمانوں کو اہل ایمان کو اللہ سبحانہ ہوا صاحب اللہ کر رہے ہیں کہ اگر ان کی باتیں ماننے لگو گے تو گمراہ ہو جاؤ ان کی نہ ماننا جو اللہ نے تم پر وقت ناز کی ہے تم نے وہ ماننی ہے اللہ تعالیٰ کے نظر کردہ دیر کے مطابق تمہیں زندگی بسر کرنی اور کرنی ہے ایمان کے بعد فصل کی حالت میں لوٹا دینے سے مراد مسلمانوں کا آپس میں لڑنا بھی ہے چل پڑتے ہیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مسلمان صرف آپس میں لڑتے ہیں خواہش کا کتنا جب بھی ضہور بدھی ہوا ہے تو اس کے پیچھے کافروں کا ہی ہاتھ ہوتا ہے کافر ہی مسلمانوں کو مسلمانوں کو خلاف پر پڑھتے ہیں فارسی لوگ پیدا ہوتے ہیں کتنا قوارفید ہوتا ہے نتیجہ تر مسلمانوں کی ہی تباہی ہوتی ہے کچھ تو خون مسلمانوں کا ہی ہوتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سربایا تھا میرے پاس تم کافر نہ بن جاؤ گیا مریک مریخا واٹ کہ تم ایک دوسرے کی گردنے مارنے یہ جو مسلمانوں کا ایک دوسرے کی گردنے مارنے والا کفر ہے ایک دوسرے کو قتل کرنے والا یہ کفر کفر اکبر نہیں دائرہ اسلام سے خارج ہونے والا کفر نہیں بلکہ اسلام میں رہ کر کفر ہے مسلمانوں کا ایک دوسرے کو قتل کرنا یہ ایسا کفر نہیں کہ جس کی وجہ رام سے خارج ہوتا ہے رہتا ہوتا مسلمان ہی ہے کیونکہ اللہ سبحانہ خانہ ہوگا سا دونوں لڑنے والے مسلمان گروہوں کو مومن بھی کرار دیا ہے ورنہ نرم ہی نفر کا تالو قصلے نہ ہوا مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں اگر لڑے تو قتل وتکار کریں تو ان کی صلح کروا دو یعنی آپس میں لڑنے کے لیے وہ ایسا مسلمان ہی ہے لیکن مسلمانوں کا ایک دوسرے کو قتل کرنا یہ کام کو ہے کام غلط بہرحال دیر اسلام سے اس سے بندہ خارج نہیں ہوتا تو اللہ سبحانہ تشہ نے اہل ایمان کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ یہ تمہیں کفر کی حالت میں لوٹانا چاہتے ہیں اور تم کفر کیسے کرو گے تو اب تم صلاح علیہ صلی تم پر تو اللہ کی آئٹیں پڑی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی عیات بینات کی خدمت کی جاتی ہے اور قرآن کے موجود ہوتے قرآن کے ناول ہوتے تم کافر کیسے ہو سکتے ہو ابن اللہ احباس نے فرماتے ہیں کہ جاہریت میں اوس اور حضرت کے درمیان بڑی طریق لڑائی رہی ایک دفعہ وہ بیٹھے ہوئے تھے تو جو کچھ آپس میں ہوا اوس اور حضرت کے نادین زمانہ جاہلیت میں تو انہوں نے اس کا فط کیا تو وہ دونوں اوسط خبریں دونوں قبیلے غصے میں آگئے اور ایک دوسرے کے مقابلے کے لیے اسلحہ لینے کے لیے اٹھے تو یہ آیا نہ ہو گئی وقع فتح کرونا دلّاہ آیات اللہ کہ آپ اس میں لڑنے والا سفر تم کیسے کر سکتے ہو تم پر تلا کے آیات کلاور کی جا رہی ہے نفرت رسول تمہارے اندر اللہ کا رسول بھی موجود ہے